برحمن و رحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحمت علامت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ سکن موجود تمام خانہ گرامین اور میرا نیشو خان گرامین اور باقی تمام سامع کچھ مسلم باب السلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کتاب تافق و حد میں سے آج باب نمبر چالیس باب المزارعہ کے نام سے ہیں یعنی کاشکاری کاشکاری کے بھیا میں مزارعت زراعت سے ہیں یعنی زمین جو ہے مالک زمین کو ہوتا ہے اس پہ زمین پہ کسی اور کو دیتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں ہاں جی محنت کرتے ہیں پھر اس جو فصل لایا ہاں جی تو وہ دونوں میں ہاں جی اپنے مناسب جو ہے شروع اخمیت شدہ غصول کے مطابق تقسیم کرتی ہے تو مالک کو بھی زمین سے کچھ فائدہ ہوتا ہے اس محنت کش کو بھی فائدہ ہوتا ہے ہاں جی اس فصل سے جو دونوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اس عمل کو مزارہ کہتے ہیں ذرا کاشکاری کے ویا تو شاہ سے فرماتے ہیں مزارہ کیا ہے ہیا معملۃ ایک ایسا شرعی معاملہ ہے اللہ ایک سماج جو زمین پر کی جاتے ہیں ہاں جی زمین بتا ہے ایسے زمین جسے کوئی کوئی فصل حاصل کر سکتے ہیں بنجر زمین پہ نہیں ہوتے ہاں جی فصل تیار تو کاشت کے لیے قابل زمین پہ ہوتے ہیں تو وہی معاملات الر عرضی ہاں جی یہ ایک ایسا معاملہ جو زمین پر کی جاتی ہے بحثت من حاصل ہے ہاں جی زمین سے حاصل ہونے والی فصل کے ایک حصے کے بدلے میں ایک حصے کے بدلے میں یعنی ہاں جی زمین مالک زمین کا ہے دوسرا بندہ محنت کرتا ہے تو اس اس کو اس کے وض میں اسی زمین سے جو کچھ فصل حاصل ہوگا ہاں جی تو اس میں سے کچھ اس کے لیے ہوگا اور وہ آقد کے وقت ہی طے کریں گے تو اس معاملہ زراعت میں ہاں جی اس کا عقطۂ فلاقد ہی مزارعت یہ ہیں کہ یقولہ صاحب عرض ایک زمین کا مالک کا ہے بس کام کرنے والے محنت کا شے کہیں ہاں جی ہزارات کا میں نے آپ کے ساتھ مزارعہ کا عمل کیا میں نے آپ کے ساتھ مظاہرہ کا معاملہ کیا ہاں جی میں نے آپ کو کاشکار کرا دیا زمین میں میری زمین پہ کام کرنے والا کرا دیا کاشکار کرا دیا زارہ تھکا یوں کہیں میں نے تیرے ساتھ ہاں کا معاملہ کیا یا اب اسے کہہ دیں دوسرے ترکہ اوزرا حادل اعضہ یا امر کی شکل میں بولے تو ہاں جی کاش کرو میری زمین میں کوئی نہ کوئی فصل بولو میری زمین میں ہاں جی میں میرے اس زمین میں جو ہے تم کوئی, کوئی فصل جو ہے بویائی کرو کاش کرو ہاں جی ازرا حادل ارضا یا بولیں اور سلم تو کا میں نے یہ زمین تمہارے حوالہ کیا کہ تم اس پہ محنت کریں ہاں جی اور اور اس میں سے جو فصل آئے گا اس کو دونوں میں طے شدہ معادے کے تحت تقسیم کریں یہ تین سیرت کے عقل بتائیں اور عبارت العرا یا کوئی اور الفاظ میں بتائیں یہ الفاظ اتنا پیچیدہ نہیں ہے ہمیں اصل مطلب کو نیتوں کو واضح ہونی چاہیے کہ زمین اس کو کس حیثیت سے دے رہے ہیں بیچ رہے ہیں کرائے پر دے رہے ہیں یا اس زراعت کے لیے دے رہے ہیں تو یا کوئی اور الفاظ جو توفید و حاضل مانا جو یہی معنیٰ دے دے کہ بھئی یہ زمین نے اس پر کاشت کرنا ہے اس پر فصل بونا ہے ایک مدت معین اور یہ زمین اس کے مدت معین کے لیے دیتے اور مدت معین میں اتنے سے اتنے محنت سے اتنے سال تم نے زمین پہ فصل بوائے کرنا ہے اور اس فصل میں سے اتنا حصہ یہ اتنا معین حصہ ایک تہائی ایک چوتھائی جو بھی فصل آئے گا ایک بٹدست تمہیں فائدہ منفاط ملے گا تو کہیں گے ہم جو یہ فائدہ دے دے اپلولاد کا اور مدتا معلومتاً ہاں جی اور ساتھ ہی اوپر والے الفاظ تھا یہ جملہ بھی بولنا ہے ہاں جی کا مدتن معلومتن بے حصت من حاصل اس کو یہ یہ تینوں الفاظ تھا یہ آگ کا حصہ ہے تم اس زمین پہ ہاں جی فصل بویائی کرو زراعت کا معاملہ کرو ایک معین مدت, مدت مدت معلومہ معلوم مدت ہاں جی بے ان اور زمین کے فصل میں سے معین حصے کے بدلے میں معین من حاصل یا اس زمین سے حاصل ہونے والے فصل کے وس میں تم نے ایک معین مدت کے لے زمین پہ فصل بویائی کرنا تو اس طرح یہ عق پورا ہو جائے گا اس میں ہاں یہ جی مدت معلومہ والے پہلے طے ہو جاتی ہے کتنے سال کے لیے رہے پہلے ہوتی ہے منفاد کتنا دیں گے وہ پہلے طے ہوتی ہیں طے ہونے کے بعد پھر یہ عقاعدہ جاری کرتے ہیں یا تحریر میں لاتے ہیں یا زبانی بولتے ہیں پتہ گواہ رکھنا ضروری ایسے موقعوں پر تو پھر جو ہے وہ یقول العامل پھر وہ کام کرنے والا محنت کش آدمی کہیں عامل ہاں جی اس کے زمین میں وہ کام کرتا ہے قبل تو ہاں میں نے قبول کیا کہ ٹھیک ہے میں زمین میں ہاں جی اب آپ کے ساتھ یہ جو زراعت کا معاملہ ہے میں نے قبول کیا مجھے قبول ہے جب قبول ہے بول دیا تو حلد محاذ الق بے نما تو ان دونوں کے درمیان یہ عق اب لازم ہو جاتا ہے ہیں عقد لازم جو ایک عردِ جائز سے فکر میں ایک عرد لازم ہے عردِ جائز جیسے وکالت وغیرہ ہے ہاں کہ جب دونوں جب چاہیں اپنے آپ کو اس معاملے کو عقت کو پھنسا کر سکتے ہیں ہیں طرف دونوں طرف کے بندے لیکن عاد لازم اسے کہا جاتا ہے مثلا جیسے یہاں پر ہاں جی اس کی زمین اسے کام کرنے والے کو عامل کو دے دیا ایک سال کے لیے تو ہاں تو جب تک ایک سال پورا نہیں ہوگا بیچ میں نہ وہ کام کرنے والے اس کام کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ مالک زمین اسے سے اس زمین سے بے داخل کر سکتے ہیں دونوں اس آد کو فصل نہیں کر سکتے ہیں ہاں دونوں کی رضامندی سے ہو سکتے ہیں ہم ایک آدمی جب اس عات کو پھنس نہیں کر سکتے تو ایسے عقت کو عردِ لازم بولتے ہیں ہم عردِ جائش ہوئے جس میں ہاں جی دونوں کی رضامندی شرط نہیں ہے جو جب چاہیں ہاتھ کو توڑ سکتے ہیں پھنس کر سکتے اسے عردِ جائز بولتے ہیں اس لیے یہاں فرمایا جب اس نے قابل تو کیا یہ فیلد محاذ اب لازم ہو جاتے ہیں آدمی کے درمیان اور تو اس کے نظر یہی ولاً پھنسو پس یہ عقت پھسک نہیں ہوتی یہ نہیں ٹوٹتی الم ایکلا اپنے پہلے باب و تجارت میں پڑھ چکے ہیں یا مغرب کے دونوں کی رضامندی سے اس عقد کو ختم کرنا چاہیں معاملے کو تو کر سکتے ہیں یا دونوں کے رضامندی سے اس معاملے کو ہنسا کریں اور بھی موت عادہ نہ کریں ان میں سے ایک فوت ہو گیا طرفین عرمی سے پھر تو وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے ہاں پھر تو ختم ہو جاتے تو یہ اس عقد کے شرائط وغیرہ بیان ہوئی ہاں اس کے حاصل عات کے جو شعے ہیں اس اس عات کی شرعی حیثیت بین فرمایا یہ آگ لازم میں سے ہیں آت واقع ہونے کے بعد آسانی سے توڑ نہیں سکتے بس شرائط ہوا اور اس آت کے شرائط کیا ہیں فرماتے ہیں, الاول پہلا یہ یقیناً حاصل ہو پہلی شراط یہ اس آت کے صحیح ہونے کے زمین سے جو بھی فصل حاصل, حاصل ہوگا ہاں زمین سے جو بھی فصل حاصل آئے گا ال حاصل بے نما ہاں زمین سے جو بھی فصل آئے گا ہاتھ میں جب فصل بونے کے بعد تو وہ حاصل زمین جو ہے فصل بے نما مشان وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا جتنے فصل آئیں گے زمین سے جتنے دو کھیت دے دیا تین کھیت دے دیا ایک بڑا کھیت دے دیا تو اس پوری کھیت سے جتنے بھی فصل آئیں گے اس پوری حاصل میں دونوں کا حصہ ہوگا مشاع یعنی کہ غیر معین طور پر دونوں کا یعنی مشاثناتی ہے دونوں کا اس میں مشترک حصہ ہیں اور مشاث ہے چونکہ اس کے مقابلے میں آتا ہے اگر وہ طے کریں زمین کا جو ہے اس کھیت کا آپ کے دو حصہ کر کے حصہ اول دوم کریں پھر حسۂ اول کا فصل زمیندار کا ہے میرا ہوگا حصہ دوم کا فصل تمہارا ہوگا اس طرح کریں تو یہ جائز نہیں ہے ہاں جی پورا کھیت پر کام کرنے کو دیا اور اس کھیت سے جتنے فصل ہاں پوری مجموعی کھیت سے جتنا فصل آئے گا وہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اب مشترک فصل ہاتھ میں آنے کے بعد جو حصہ طے ہو چکا ہے ترفین کے اندر وہ حصہ پھر دونوں کو ملے گا وہی آپ اس مشترک حصے میں سے زمین سے جتنا فصل آ گیا اسی میں سے آپ مقدار کے دباس کس کو کتنا دینے ہیں وہ کیسے طے کریں فرماتی اس میں وہ جو جائز ہے اس زمین سے حاصل شدہ ہاں حاصل میں جائز ہے تصاویر برابری بھی جائز ہے و تفاظل ایک کو زیادہ دینا بھی جائز ہے یعنی لا یون شمینما خاصت ہے لیکن معین نہیں کیا جائے گا ان میں سے ایک حصہ معین طور پر ہاں جی یعنی اس زمین کا یہ حصہ تو ممالک کو ملے گا یہ حساب دوسرے اس طرح معین نہیں کیا جائے گا ہاں معنی کرے گا ویل باقی بے نما باقی ایک ایسا اس کو ملے گا باقی دونوں میں مشترک ہوگا ایسا نہیں ہوگا ولا اور اگر کا اجرا ہاں جی تم فصل بویا ہی لی میرے لیے گندم وزرا علی نفسک و اپنے لیے شعید جو تو لمحے سے یہ بھی صحیح نہیں ہوگا ولا کعال و اگر کا ماں من سمائے ہاں شکی فصل سے جو پانی ہے تو جو فصل حاصل ہوا آسمان کے پانی سے بارش سے تو سلو لی مالک ہے دو حصہ میرے لیے ہوگا ورسل لگا ایک حصہ تم کام کرنے والے کے لیے ہوگا ابھی رخ یا ایک چوتھائی ابھی نصف یا آدھا اغیر ظالق یا اس کے علاوہ دوسری سنتیں تو سہ یہ صحیح وہ لم جو ہے اور اگر معین نہ کریں لم صحیح تو صحیح نہیں ہوگا بس یعنی دوسری شرط جو ہے تعین المدتی مدت معین کرنا کتنی ملب صنعتیں ایک سال کے لیے اوشعرین ایک مہینے کے لیے اوشعرین یا دو مہینے کے لیے اوسلاست عاشرین یا تین مہینے کے لیے اور وقل سے زیادہ اوا کم یا اس سے زیادہ ولو قال وقت الحص اور اگر بولے فصل پکنے تک فصل کاٹنے تک جو ہے یہ زمین آپ کے پاس رہے گا بولیں ایزن تو بھی تو یہ بھی عقل صحیح ہے کیونکہ محصول ہاتھ میں آئے گا کام کرنے والے نے جو محنت کیا ہے وہ محنت کا ثمر ہاتھ میں آئے گا اس لیے اس میں ترفین کو کوئی نقصان نہیں ہوتے تو یہاں پر اگر کہ میں نے بتایا جب فصل پکنے تک تم اس زمین پہ کام کرے گا تو ہاں یہ زمین تمہارے ہاتھ میں ہوگا جب بول جائے تو وہ معلوم ہوتا ہے دیہاتی جانتے ہیں زمیندار جانتے ہیں کہ کتنے مہینے ہوتے ہیں اس لیے طرفین کو کوئی نقصان نہیں ہوتے تو یہ ایک درس میں تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے لمبوں کے لہذاج کے اندر یہیں پر اختصاد کروں گے تاکہ دو لسوں میں آپ کو اختتام کروں گا انشاءاللہ دو لسوں